جزاک اللہ خیرا امید ہے ان شاء اللہ تبارک متحال آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سمات فرما رہے ہوں گے جزاک اللہ خیرہ. سورہ ابراہیم کا آغاز ہوگا تیرواں سپارہ ہے تو درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حزيز المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على المبيه یا حبیب اللہ والسلام تو وسلم نبی اللہ وعلى علی کاس حبی قیا نور الله. سپارہ ہے اور سورہ ابراہیم شریف شہدس کا आवाज کر رہے ہیں اس صورت کا نام ابراہیم ہے کیونکہ اس صورت میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ على نبی جینا و علیہ صلاحت وسلام کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ ابراہیم کی پینتیس نمبر کی آیت میں ہے جس کا مقوم ہے کہ جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ تو یاد رکھیے کہ ہر چند کے قرآن مجید کی اور صورتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ وجہ تسمیہ جامع مانے نہیں ہوتی کسی چیز کا نام رکھنے کے لیے ضروری ہے اس چیز میں اور اس نام میں مناسبت ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ جہاں بھی وہ مناسبت ہو وہاں وہ نام بھی ہو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ سلاۃ و جو ہے ان کا ذکر پاک چونکہ اس صورت میں بھی ہے لہذا اس میں اس صورت کا نام ابراہیم رکھا گیا اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے جس سے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم اپنے کلام کو مرتب کرتے ہو اگر تمہارے ضام میں یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی ان غروف سے ایسا کلام بنا کر لے آؤ اور اس صورت کو قرآن مجید کی اس صفت کے ساتھ شروع کیا گیا ہے کہ قرآن لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں لاتا اور انسانوں کو ان کے رب اور ان کے معبود کے راستے پر گامزن کرتا ہے اور اس صورت میں کفار کو وعید سنائی گئی ہے اور یہ بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے اور نئے رسول نہیں ہے اور جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کا بشر اور انسان ہونا ان کی رسالت کے منافی نہیں تھا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر اور رسول ہونا بھی آپ کی نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے پھر حضرت مس علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے جن کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا اللہ نے اپنی وحدانیت پر اپنی مصنوعات اور مخلوقات سے بھی اس فضلال فرمایا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر بھی فرمایا ہے تو اور بھی بہت کچھ اس صورۂ پاس میں موجود ہے اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً باون آئےتیں ہیں اس صورت میں تو ہم انشاءاللہ اللہ کوشش کریں گے کہ دو سے تین دن میں سورہ ابراہیم سے متعلق درس قرآن بھی مکمل ہو اور اس صورت کے اختتام پر تیرواں سے بارہ دن ان اللہ ختم ہو جائے گا چنانچہ درس قرآن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلی آیت مقدسہ کی تلاوت میں نے کی ترجمہ سماعت فرما لیجئے ترجمہ کنزل ایمان ایک کتاب ہے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 تمہاری طرف اتاری من الظلمات انجھیریوں سے نور, نور کی طرف لاؤ تو مراد کیا ہے کہ جتنے میرے ہاتھوں میں مو جزات و آیات خاہرا ظاہر فرما کر میرے نبی مرسل ہونے کی شہادت بھی کتاب نے اور مطلب لوگوں کو جو ہدایت دینی ہے یعنی خواب و علماء یہود میں سے ہوں تو کے جاننے والے ہوں یا نظارہ میں سے ہوں انجیل کے جاننے والے ہوں تو وہ ان کتابوں سے بھی نبی آپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو ہے وہ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں تو, تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ظلمات سے نول کی طرف لے آؤ سبحان اللہ تو سرکار کی طرف آنا نور کی طرف آنا ہے اللہ کا نور نور کی طرف بلا رہا ہے آئس کا مانا ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ قرآن کریم قرآن کریم نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کفر گمراہی جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان ہدایت اور علم کی روشنی میں لے آئیں اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے لطف سے سیرات مستقیم کی طرف اور اس سے مراد ہے دین اسلام جس کو اس نے پسند کیا ہے اور اپنی تمام مخلوق کے لیے اس کو مشروع کر دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ کو اللہ نے اپنی اجازت اور توفیق سے مقید فرمایا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اور اپنی طاقت سے کسی کو مومن اور مسلمان جو ہے بنانے پر قادر نہیں اللہ تعالی کے اذن سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی سرکار سب کچھ کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمد تو اللہ تبار کا وطالعہ نے اپنے محبوب پر اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی سے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ ظلمات میں ہیں ان کو نور کی طرف لے آئے یعنی انہیں ایمان کی دعوت دیں چنچے آیت نمبر دورینا بن اذا بن شدید اللہ کے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے یعنی وہ سب کا خالق و مالک ہے سب اس کے بندے اور مملوک تو اس کی عبادت سب پر لازم اور اس کے سوا کسی کی عبادت رواں نہیں ہے تو دیکھیے لفظ اللہ جو ہے اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ اس میں جامل ہے یا یہ اس میں مشتق ہے اور اللہ کی صفت ہے اور اس کا معنی ہے معبود یا مستحق عبادت اور اسی طرح لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام آسمان اور زمین اللہ کی ملکیت ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ اوپر نہیں ہے نہ نیچے ہے اور عرف میں اللہ کے لیے آسمان کی طرف جو اشارہ کیا جاتا ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اوپر کی سمت کو نیچے کی سمت پر فضیلت حاصل ہے ورنہ اللہ تعالی کسی جہت اور کسی سمت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے اگر اللہ آسمانوں یا زمین میں ہو تو لازم آئے گا اللہ خود بھی اپنی ملکیت میں ہو اس سائد سے ہمارے علماء نے یہ بھی اس کیا ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پائداد کیے ہوئے ہیں کیونکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا مملوک ہے اور بندوں کے افعال بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں لہٰذا وہ بھی اللہ کے مملوک ہوئے اور ملکیت کسی چیز کو پیدا کرنے سے ہوتی ہے یا کسی چیز کو خریدنے سے کسی چیز کی وراثت یا کسی کے ہبا کرنے اور عطا کرنے سے تو مؤخر و ذکر تین طریقوں سے مالک ہونا تو اللہ کے لیے غیر متصور ہے سام ملا اللہ جو بندوں کے افعال کا مالک ہے تو ان کو پیدا کرنے کی وجہ سے مالک ہے آیت تین جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں وہ دور کی گمراہی ہی میں ہیں یعنی جو شخص بھی دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے اور آخرت کی بجائے دنیا میں ہی رہنے کو پسند کرے اور نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے وہ اس عیست کے عموم میں داخل ہے وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے ع نے فرمایا کہ جو لوگ دنیاوی لفظات کو اخروی لفظات پر ترجیح دیتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ فی نفسی ہی دنیاوی لفظات مضمون نہیں ہے لائق یہ مذمت یہ چیز ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے جس نے دنیاوی لفظتوں کی حصول کی اس لیے کوشش کی کہ ان کے وسیلے سے وہ خروی نیکیاں حاصل کرے گا تو یہ مضمون نہیں ہے پھر اس آیت میں یہ بتایا کہ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی وہ گمراہ ہے اور جب اس نے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ گمراہ کرنے والا ہے اور بول اور مدل ہے اگر وہ لوگوں کو صرف اسلام قبول کرنے سے روکے اور منع کرے تب بھی گمراہ کرنے والا ہے اور اگر لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوق اور شبہات پیدا کرے اور مختلف ہتھ سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرے تب بھی وہ دال ہے اور بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے آیت نمبر چار وما ارسل بحوب العزیز الحقیم اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور وہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے کیا بات ہے فرمایا ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بیجا یعنی جس میں وہ رسول مقبوض ہوا اور اس کی دعوت عام ہو اور دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں پر بھی اس کا اطباع لازم ہو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام آدمی اور جنوبل کے ساری خلق کی طرف ہے اور آپ سب کے نبی ہیں نذیرہ چنانچہ فرمایا کہ تاکہ وہ انہیں صاف بتائے یعنی جب اس کی قوم اچھی طرح سمجھ لے تو دوسری قوموں کو ترجموں کے ذریعے وہ احکام پہنچا دیے جائیں اور ان کے معنی سمجھا دیے جائیں بعض مفسرین نے شاید کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قوما کی ضمیر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راضے ہیں اور مانا یہ ہے کہ ہم نے ہم رسول کو سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی میں وہی فرمائی اور یہ مانا ایک روایت میں بھی آئے ہیں کہ وہی ہمیشہ عربی ہی میں نازل ہوئی پھر امبیا علیہم السلام نے اپنی قوموں کے لیے ان کی زبانوں میں ترجمہ فرما دیا سبحان اللہ تو یہ ایک بڑا گہرا اور باریک نقطہ ہے اس کو ذکر نشین کر لیجئے میرا پاک پروردگار پرور دگار ارشاد فرما رہا ہے اور آیت نمبر پانچ ولاقد ارسل موسا باتینا انخرج کقامینہ علم نور اللہ فی ذالک شکور اور بے شک ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو تو اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکالنا ہے پھر اللہ نے وہ انعامات ذکر کیے جو اللہ نے آپ کو اور آپ کی قوم کو عطا فرمائے اب اس کے بعد اللہ کا انبیاء امبیا صاحب کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب اللہ قبرک نے ان, کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں سے کس طرح کا معاملہ کیا تاکہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ازیتوں پر صبر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جائے کہ امبیا صاحبین اور ان کی قوموں کے درمیان کسی قسم کا معاملہ ہوا اور اس سلسلے میں اللہ نے حضرت موس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور حضرت سیدنا موس علیہ اللہۃسلام کا ذکر فرمایا ہے چنانچہ آیت نمبر چھ ہے وَاِذْ قَالَ موسیٰ جب موسا نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو بری مار دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو گواہ کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا اس نے تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا تو یہ آئے نمبر چھ ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ جب موسا نے اپنی قوم سے کہا مراد کیا ہے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ حضرت منہ علیہ السلام تو اپنی قوم کو یہ ارشاد فرمانا تذکیر بھی ایام اللہ کی تعمیل ہے کہ یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان جب اس نے تمہیں فرآون والوں سے نجات دی جو تم کو بری مار مارتے تھے بیٹوں کو دبا کرتے بیٹیاں زندہ رکھتے تو مراد کیا ہے یعنی نجات دینے میں تو تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا اب اللہ تعالی کے فضل کا ذکر ہے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 ق موسا ان تخر فل اور حبیل اور موسا نے کہا اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے اللہ و اکبر تو شکر کا معنی ہے نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرنا اس کی ضد کو نعمت ہے یعنی نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپا لینا شکر کی تین قسمیں ہیں دل سے شکر کرنا اور یہ نعمت کا تصور ہے زبان سے شکر کرنا اور یہ منعم کی تعریف و توصیف کرنا ہے اور آزار سے شکر کرنا اور یہ بقدر استحقاق نعمت کا بدلہ دینا ہے یہ آل اعلی داود شکرا اے اعلی داود شکر کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو شکر سے متعلق یہاں جو ہے وہ فرمایا گیا حضرت سید ابو ہوریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں تربی شریف کی حدیث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا یہ حدیث صحیح ہے اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اللہ کی نعمت کی قدر کرنا چاہے تو وہ اپنے سے کم درجہ شخص کو دیکھے اور اپنے سے زیادہ درجے کے شخص کو نہ دیکھے تو اس موضوع پر بہت حدیثیں جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شکر سے متعلق ارشاد فرمایا چنانچہ آیت نمبر آٹھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آٹھ تو میں نے آپ کے سامنے خلاوت کی ہے ترجمہ دوبارہ سن لیں اور موسا نے کہا اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا تو حضرت ابو ذرف فاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو ماں سوا اس کے جس کو میں ہدایت دوں سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکھے ہو ماں شیوا اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں سو تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو اس کے جس کو میں لباس پہناؤں تو تم مجھ سے لباس کی طلب کرو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخش طلب کرو میں تم کو بخش دوں گا اے میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو اور تم کسی نفے کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفا پہنچا سکو اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے اور اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے اور اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر فرد کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے کمی واقعہ ہوتی ہے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں پھر میں تم کو ان کی پوری پوری جزا دوں گا پس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز پہنچے مثلا نافت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے تو یہ ایک حدیث ہم نے پیش کر دی اس آیت کے زمن میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالی نے فرمایا آیت نمبر نو المیکمین قبل لفری کیا تمہیں ان کی خبریں نہ آئی جو تم سے پہلے تھی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ ہی جانے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور بولے ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا اور جس راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا تو اس سے پہلے دیکھیے بتایا گیا کہ ایام اللہ سے مراد وہ ایام ہیں جس میں اللہ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائیں یا وہ ایام ہیں جن میں اللہ نے اپنے عذاب نازل فرمائے پہلے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو نعمتیں عطا فرمائیں ان کا ذکر فرمایا تھا اور اب جن قوموں پر عذاب نازل فرمایا ان کا ذکر فرمایا تو حضرت نو علیہ سلاط وسلام حضرت نو علیہ سلاط یہ قوم پر حضرت رود علیہ السلام کی قوم عاد پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت مس علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سرکار دو امت سے خطاب ہو تو اللہ نے فرمایا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیئے تو اس کلام کی تفسیر میں بھی متعدد اقوال ہیں حضرت سیدنا ابن عباس حضرت ابن زید اور حضرت ابن کو فائبہ نے کہا کہ انہوں نے غیظ و غضب کی شدت سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں ابو صالح نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے اور آپ کی تکزیب کرنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے منہ پر رکھ کر آپ کو اشارے سے کہتے کہ آپ چپ رہے معذ اللہ اور حسن نے کہا کہ جب رسول تبلیغ کرتے تو وہ ان کی بات کو رد کرنے کے لیے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے اللہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قالت تنظل ایمان ان کے رسولوں نے کہا کیا کہ اللہ میں شک ہے آسمان اور زمین کا بنانے والا تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے کچھ گنا بخشے اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی میں عذاب کاٹ دے بولے تم تو ہمیں تم ہم ہی جیسے آدمی ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ رسولوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے متعلق شک ہے شوا شمان زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے یعنی انسان کی فطرت اور بداحت عقل اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ کوئی چھوٹی سی صنعت بھی بغیر سانے کے وجود میں نہیں آتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے اور وہ بھی اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اللہ نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا ہے تو مشرقی مکہ اللہ کو خالی کے ارد و سما مانتے تھے ان کا شرک یہ تھا کہ وہ بدھوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے اور اس اعتقاد سے بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے تو پچھلے زمانے میں جو نیک لوگ گزرے تھے ان کے بعد لوگوں نے ان کی صورتوں کے از خود مجسمے بنا لیے اور ان کی تعظیم و بتقریم گلو کر کے ان کی عبادت شروع کر دی اور عرض خود ان کے تبسل میں غلو کیا اور براہ راست ان کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا شروع کر دیا اور پھر مزید غلو کر کے ان کو خدائی کاموں میں اللہ کا شریک اور اس کی بارگاہ میں شفا کرنے والا قرار دے دیا اور یہ تمام باتیں ان کے بڑوں اور ان کے آباء اجداد کے شیطان نے القاع کی تھیں اور وہ نسل در نسل اس عقیدے میں پختہ اور راسخ ہو چکے تھے اور یہ شرک ان کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں بے وس ہو چکا تھا اللہ تعالی تواتر اور تسلسل سے انبیاء علیہم السلام کو بیچتا رہا تاکہ وہ اس شرک سے باز آ جائیں اللہ اللہ تو اللہ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے رب یہی تو فرما رہا ہے اس لیے تو اس نے اپنے محبوب کو بھیجا غفم ضلع بکم آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا سبحان اللہ اب یہاں توبہ کرنے سے متعلق جو ہے وہ بہت تفصیل بیان ہو سکتی ہے اس سے متعلق کافی جو ہے وہ دلائل دیے جا سکتے ہیں دلائل سے میری مراد ہے حدیثوں سے متعلق فضیلت بیان کی جا سکتی ہے لیکن یہ چونکہ موضوع ایسا ہے کہ اکثر اس موضوع پر ہم کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں لہذا یہاں طوالت میں آنے کی ضرورت نہیں البتہ اس آیت میں اتنا ضرورت کر دوں کہ ان کافروں نے کہا تھا رسول پاک علیہ السلام سے کہ تم محض ہماری مسل بشر ہو تو یہ کفار کا انبیاء کی نبوت میں ایک شبہ ہے کہ وہ رسولوں سے کہتے تھے کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو تو دیکھ لیجیے یہ کافروں کا کہنا ہے کہ نبی اور رسول بشر ہے ہماری طرح ہے تو جو سرکار کا امتی ہو کر معاذ اللہ حقارت تحقیر کی نیت سے اس طرح کہے تو کیا اس کا ایمان باقی رہے گا ہرگز نہیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر گیارہ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے اس عفاعت میں اللہ نے رسولوں کی زبان سے کفار کے نبوت میں شبہات کے جوابات کا ذکر فرمایا ہے سبحان اللہ ان کا پہلا شبہ یہ تھا کہ تم ہماری ہی مثل بشر ہو پھر تم کو نبی کیوں کر بنا دیا گیا رسولوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ انسانیت اور بشریت میں مساوی اور مماثل ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ بعض انسانوں کو منصب نبوت کے ساتھ خاص کر لیا جائے کیونکہ اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے اپنا فضل اور احسان فرماتا ہے اور اس کو منصب نبوت عطا فرماتا ہے اور اس سے نبوت میں ان کا پہلا شبہ ثابت ہو جاتا ہے امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے جب تک کہ انسان کی روح اور بدن میں الہی اور قدسی صفات نہ ہوں اس میں نبوت کا حصول ممتنع ہے اور امام غزالی نے لکھا کہ جس طرح عام انسان حیوانات سے عقل کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے اس طرح نبی عام انسانوں سے شاست اور شاست کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے اس میں ایک زائد قوت ادراک ہوتی ہے جس وجہ سے وہ امور غیبیہ کا ادراک کرتا ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے ان کا کلام سنتا ہے کسی طرح جنات کو دیکھتا ہے ان کا کلام سنتا ہے اور نبیوں رسولوں کو عام انسانوں کی بہ نسبت زائد قوت ادراک حاصل ہوتی ہے اور اس قوت کی وجہ سے وہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ اپنے جس بندے کو نبی بناتا ہے اس کو وہ قوتیں جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ آیت نمبر بارہ ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اور ہمیں کیا ہوا کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں اس نے تو ہماری راہیں ہمیں دکھا دی اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے تو اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ کفار کی دنگیوں کے جواب میں عملیہ علیہ مصلاطم السلام نے کہا تھا کہ مومنوں کو اللہ ہی پر ہی توقع کرنا چاہیے اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو یہ تلقین کی کہ وہ اللہ پر ہی توقل کریں اور اللہ کے راستے پر چلنے میں کفار کی طرف سے جو سختیاں جھیلنی پڑیں اور جن مسائل کا سامنا ہو ان کو حوصلے سے برداشت کریں اور اللہ پر توقل کرنے کو کسی حال میں نہ چھوڑیں تو ان آیتوں میں کئی قسم کے انسانوں کا ذکر آ گیا ہے عام کافروں کا کافروں کے سرداروں کا کہ جو انہیں کفر پر قائم رہنے کی تلقین کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کا اور ان کے متبعین کا ان کو ضبط کے ساتھ بیان اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ عام کفار یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ناقص ہیں لیکن یہ دوسروں کو ناقص بنانے کی شری نہیں کرتے کافروں کے سردار یہ وہ ہیں جو خود بھی عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ناقص دوسروں کو بھی ناقص بنانے کی کوشش کرتے ہیں عام مسلمان یہ وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے متوعی ہیں لیکن ان کی اتباع درجۂ کمال کو نہیں پہنچی ہوئی یہ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے فی نقسی ہی کامل ہیں اور یہ یہ لوگ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اعلی درجے کے کامل ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے کامل متوعی ہیں اور انبیاء علیہ السلام والسلام یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل ہیں اور دوسروں کو بھی اس کمال تک ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا پاک پروردگار اجزبل ارشاد فرما رہا ہے ایت نمبر 13 فقال الذين كفروا برسله ولم يخرجننا من ارضنا او تعودن في لتنا خ اوہ علئی رب لیکن اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمیں یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ تو انہیں ان کے رب نے وہی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام نے کفار کے شخص اور فساد گزرا پر توقل کرنے کو کافی قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی حفاظت پر اعتماد عماز ہے جب انبیاء نے یہ کہا تھا تو کافروں نے اور جہالت اور خباصت کا مظاہرہ کیا اور کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تو اس سے بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ انبیاء رحم السلام پہلے معاذ اللہ ان کے دین میں تھے پھر ان کے دل سے نکل کر جو ہے وہ مواہد ہو گئے تو اب کافروں نے کہا کہ تم دوبارہ ہمارے دل میں داخل ہو جاؤ حالانکہ امبیا کبھی بھی کافروں کا دن اختیار نہیں کر سکتے تو ایسا نہیں ہے دیکھیے امبیا کافروں کے ملک میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے وہاں نشو و نما پائی تھی ان کا تعلق انہی قبیلوں سے تھا اور ابتدا میں انہوں نے کافروں کے دل کی مخالفت نہیں کی تھی اس لیے کافروں نے یہ کیا کہ وہ میں ان کے اور منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد اعلان نبوت کے بعد جب انہوں نے بت پرستی سے منع کیا تو کافروں نے یہ سمجھا کہ وہ ان کے دین سے نکل گئے اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ اور یہ بھی توجہ جی ہے کہ اس آیت میں کافروں کے قول کو نقل فرمایا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ان کا قول صحیح ہو ہم کافروں کی بات کو کیوں مطلب جو ہے وہ صحیح مانیں یہ مطلب ان کے قول کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور اس آیت میں یہ بظاہر رسولوں سے خطاب ہے لیکن در حقیقت یہ رسولوں کے پیروکاروں سے خطاب ہے اور رسولوں کے پیروکار پہلے کافر تھے پھر وہ کفر اور شرک سے نکل کر اس میں داخل ہوئے اس لیے کافروں نے پیروکاروں سے کہا کہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم دوبارہ ہمارے دین میں لوٹاؤ ہو جیسا کہ صحابہ ظاہر ہے پہلے شاہد ایمان نہیں تھے آکال صلاح وسلام کی تبلیغ فرمانے سے کرم فرمانے سے توجہ مبارک فرمانے سے وہ ایمان لائے آئے سمپرک چودہ ہے میرا ارشاد فرما رہا ہے خوف اور ضرور ہم تم کو ان کے بعد زمین میں بسائیں گے یہ اس لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے اس شائد میں اللہ نے اپنے نبیوں سے کافروں کے خلاف نصرت کا وعدہ فرمایا ہے جب رسولوں کی امتیں کفر میں حد سے بڑھ گئیں اور انہوں نے رسولوں کو ایزا پہنچانے کی دھمکیاں دی تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ اللہ تعالی ان کی امتوں میں سے کافروں کو ہلاک کر دے گا اور ان کے مطمئین کی نصرت طرح فرمائے گا اور در حقیقت یہ مشرقین مکہ کے لیے وحید ہے کہ اگر وہ اپنی سرکشی اور کفر سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی پچھلی امتوں کے طرح ان کو بھی جو ہے وہ حشر نشر فرما دے گا چراچ ارشاد خدا بندی ہے آئس نمبر پندرہ سولہ اور سترہ تین آیتیں ہیں آئے کلو جب ابیب اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سر کس ہٹ درم نام مراد ہوا مرا اہ جہنم و جہنم اس کے پیچھے لگی اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا من جرا او ولا با مشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی اور اس سے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب اللہ اللہ اللہ, اللہ اکبر کبیرہ تو رسولوں نے اپنی امتوں کے کافروں اور اپنے دشمنوں کے خلاف دعا کی کہ اللہ ان کو کافروں کے خلاف فتح عطا فرمائے جیسا کہ سورہ آراف کی آئے نمبر نواسی کا مقوم ہے یہ ہمارے رب ہمارے اور ہمارے مخالف حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اور جب کہ اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ فضا اور نصرت امبیا علیہ السلام اور ان کے مطمئین کے لیے ہو اور ناکامی نامرادی نقصان اور ہلاکت کفار اور مشرقین کے لیے ہو تو اللہ نے فرمایا ہر جبار اور عنید ناکام اور نامراد ہو گیا تو جبار کا لفظ جبر سے بنا ہے اور یہ مبالغے کا سیگا ہے جبر کا معنی ہے زبردستی سے کسی چیز کی اصلاح کرنا انسانوں میں جبار اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی منصب کا اہل نہ ہو اور زبردستی سے اس منصب پر قابض ہو اور اس اعتبار سے جبار کا استعمال مضموم عمل میں آتا ہے اور کبھی جبار اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کا کسی پر زور اور دباؤ ہو جبار اللہ کے اسمام میں سے بھی ہے اور یہاں جبار کا معنی ہے لوگوں کے نقصانات پورا کرنے والا اور ان کی اصلاح کرنے والا جبار کا ایک معنی ہے جبر کرنے والا اور اس معنی کے لحاظ سے جبار اللہ کی اس لیے صفت ہے کہ اس نے اس نظام کائنات کو جبر سے اپنے تابع اور مستخر کیا ہوا ہے اور یہ تمام کائنات مجبور اس کی اطاعت کر رہی ہے اور انسان بھی قضا و قدر سے مجبور ہے امور تشریحیہ میں انسان مختار ہے اور امور تقوینیا میں انسان مجبور ہے مثلاً اپنے وقت پر پیدا ہونے میں اپنے وقت پر مرنے میں انسان مجبور ہے سورج چاند اور ستارے اپنے وقت پر کلو غروب میں مجبور ہیں ہر چیز کے لیے اللہ نے جو کام مقرر فرما دیا ہے وہ اس کام میں مجبور اور جبر, اور جبر کرنے والا اللہ تو جبار کا لفظ اللہ کے لیے حمد ہے اور انسانوں کے لیے جبار کا لفظ مذمت ہے جیسا کہ متقبر اللہ کے لیے حمد ہے اور مخلوق کے لیے مذمت ہے اس آئیت میں جبار سے مراد وہ شخص ہے جو نیک اور شریف انسانوں پر دونس اور دباؤ ڈالے اور دوس اور دباؤ کے ذریعے حق سے انحراف کرے اور اللہ کی اطاعت کرنے اور انبیاء علیہ وسلاۃ وسلام پر ایمان لانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھے تو فرمایا ان کو ہر جگہ سے موت گھیرے گی اور وہ مرے گئے رہی تو حضرت عطان حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ ان کے جسم کے ہر بال سے موت ان کو گھیر لے گی اگر رب سے ان کو موت گھیر گئی نے کہا اس کی روح اس کے نرخرے میں پہنچ کر رک جائے گی اور اس کے منہ سے نہیں نکلے گی پتا کہ وہ مر جائے اور نہ واپس جائے گی تاکہ اس کو راحت ملے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا ہا ہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے قول کی تائید میں یہ آیت ہے ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے میرا پاکار ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اٹھارہ انیس اور بیس فروالم بہ دلال ایمان اپنے رب کے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے راک کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا یہی ہے دور کی گمراہی ان اللہ بالحق ان یشا ان یشا بخلقن بخلقن کیا نے نہ دیکھا اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے وما ذالقہ بھی عزیز اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں تو دیکھیے اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے آخرت میں کفار کے انواع و اقسام کے عذاب کا ذکر فرمایا اس آیت نے یہ بتایا کہ ان کے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور وہ آخرت میں ان سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکیں گے اور اس وقت ان کا مکمل نقصان ظاہر ہو جائے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے خیال میں جو کچھ بھی نیک اعمال کیے تھے وہ آخرت میں باطل ہو چکے ہوں گے اور یہی مکمل نقصان ہے کفار کے اعمال اور اس مثال میں وجہ مشابت یہ ہے کہ جس طرح تیز آندھی راکھ کو اڑا دے جاتی ہے تو اس راکھ کے اجزاء اور ذرات متفر اور منتشر ہو جاتے ہیں اور اس راک کا کوئی اثر اور کوئی نشان اور اس کی کوئی خبر باقی نہیں رہتی اسی طرح ان کے کفر نے ان کے تمام اعمال کو باطل کر دیا اور ان کے کسی عمل کا کوئی اثر اور نشان باقی نہ رہا تو اس مثال کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جی کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تو اللہ نے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ ان کے عمال ضائع ہو گئے تو اس آیت میں یہ بتایا کہ اس بتلانے اور ضیا کی وجہ ان کا کفر ہے کیونکہ اللہ نے انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اس کی عبادت سے آراز کیا اور اللہ مخلصین کے اعمال ضائع نہیں فرماتا اور یہ چیز اللہ کی حکمت کے خلاف ہے اور اس نے اس جہاں میں ہر چیز حکمت کے موافق پیدا فرمائی اللہ نے فرمایا کہ اس نے آسمان اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا یعنی اس نے کسی چیز کو باطل اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہر چیز کی خلقت کسی حکمت بالغہ پر مبنی ہے یہ یہاں پر ارشاد فرمایا اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے یعنی جو آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی بطریق اولا قادر ہے کہ وہ ایک قوم کو فنا کر دے اور اس کی جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دے سبحان اللہ آیت نمبر اکیس اور آج کے درس قرآن سے متعلق بھی آخری آیت میرا رب ارشاد فرما رہا ہے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 ہمیں کہیں پنا نہیں سبحان اللہ کی, آیت نمبر 21 جس کی تلاوت آپ نے سنی دیکھیے اگرچہ سب لوگ حشر کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے لیکن چونکہ ایسا ہونا یقینی ہے اس لیے ماضی کے سیرے سے فرمایا اور آخرت میں سب لوگ پیش ہوئے لیس جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ارض کیا کہ جو چیز پہلے چھپی ہوئی ہو اور وہ پھر ظاہر ہو جائے اس کو براز یا بروز کہتے ہیں عصر کے دن جو کفار اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ان کو یہاں پر یہ فرمایا اب اس پر یہ اعتراض کہ کفار اللہ سے تو چھپے ہوئے نہ تھے تو پھر ان کے پیش کرنے کو یہ کیوں فرمایا تو جواب یہ کہ کفار کوش اور بے حیائی کے کام لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے یہ کام اللہ تعالی سے بھی مخفی ہیں تو اس وجہ سے یہ فرمایا گیا اس آیت میں ذکر ہے کہ کافروں کے سردار کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے اس پر بھی یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ معلوم ہوا کہ اگر کافروں نے بد پرستی کی تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں کیونکہ ان کو اللہ نے ہی ہدایت نہیں دی تو جواب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کو پیدا کرنا اللہ تبارک وطلی کی صفت ہے لیکن اللہ اسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس کا بندہ ارادہ کرتا ہے جو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت پیدا کرتا ہے اور جو گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے گمراہی پیدا کرتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت پیدا نہیں کی لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے حصول کا ارادہ ہی نہیں کیا اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ہمبیا اور رسول بھیجے مو جزات حاضر کیے کتابیں اور کی اتارے یا کائنات کے چپے چپے میں اپنی الوہیت کی نشانیاں رکھی اس کے باوجود انہوں نے رسولوں کو جٹلایا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو ہدایت دینے کے اسباب مہیا کیے تھے لیکن وہ خود ہی اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے والے نہ تھے پھر اللہ کی شکایت کرنے کا کیا جواب عید کی یہ بھی تعویر کی گئی ہے کہ جب عام کفار اپنے سرداروں سے کہیں گے کیا تم ہمارے عذاب میں کمی کرا سکتے ہو یا ہمیں عذاب سے نجات دلوا سکتے ہو تو وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں جنت کی طرف ہدایت دے گا تو ہم تمہیں بھی جنت کی طرف ہدایت دیں گے یا اگر اللہ ہمیں عذاب سے نجات دے گا تو ہم تمہیں بھی عذاب سے نجات دے دیں گے اللہ تعالی آگاہ سے قرآن کو قبول فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین وما اللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے اکیس اکیس آیتوں سے متعلق درس سنا ہے اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ بائیس سورہ ابراہیم ہم کل درس قرآن کا پھر آغاز کریں گے انشاءاللہ مجھے سبس اختاری بھائی کی آئی ڈی روم میں نظر آ رہی ہے تو غالب مجاہد بھائی آپ روم میں ہیں مجاہد بھائی آپ روم میں موجود ہیں سویست بھائی آپ روم میں موجود ہیں شاید ابھی ہیں کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ بتایا تھا کہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حج کا زمانہ گزرا اور پھر ان کی آئیڈی اب نظر آئی ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ حج کیا ہوگا انہوں نے لیکن غالباً نبی چونکہ ابے ہیں تو چلیں انشاءاللہ پھر جب روم میں ہوں گے تو پھر ان سے انشاءاللہ گفتگو کا گفتگو کراضی سلام رکھیں گے تو دل میں مدینہ تشریف لائیں اور ناگ شریف لے کر دیں ناگ شریف کے بعد انشاءاللہ تبارک اللہ قبر حسب معمول سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق درس ہوگا تشریف لائیں